الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباد الذي اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سوره ال عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نفی خلکس خلکس ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار رب نوتی کبلا تلیا ملا تل فمی فا بل ربلا ملا ملی بابو کم بعض هاجروا من دیارهم لو عنهم لو جنات من, تحتها من عند الله لوکر عنده حسن سوند نبی شاہری سدوی و یسرلی امری وحل القتمانی اللہ مربنا الحم نا رشد نا واز نام شرورن ولوب نا بل ایمان وشراہ صدورنا للإسلام وفتنا عالمات حب و طر آ یا ربل عالمین آج ہم اللہ کا نام لے کر مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے چھٹے درس کا اور اس کے حصے دوم کے دوسرے درس کا آغاز کر رہے ہیں ہسب معمول اس درس کے ذمن میں بھی کچھ ابتدائی تمہیدی باتیں نوٹ کر لیجئے سب سے پہلی بات یہ کہ اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین جس ترتیب سے آ رہا ہے اس میں ہم اس وقت کس مقام پر ہیں اس منتخب نصاب کا حصہ اول جو چار اسباق پر مشتمل ہے اس میں شرائط نجات اور لوازی میں و فلاح ان کا بیان جامعیت کے ساتھ آیا ہے نقطۂ آغا صورت العصر والعصر ان الانسان لفی ال الا امن و وعملوا و طوا بالحق حق و یہ چار لوازم نجات ہیں حصہ دوم میں اب اس کے بعد جو پہلی شرط ہے نجات کی یا فوج و فلاح کی جو پہلی شرط ہے اس میں سے ایمان کے بارے میں کچھ تفصیلی مباحث شامل ہیں اور یہ حصہ جو ہے حصہ دوم یہ کل پانچ اخباب پر مشتمل ہے ان میں سے بھی پہلا سبق جو سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں اب جائزہ لے لیجئے کہ ایمان کے ذمن میں اب تک کے اسباق میں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں جرس اول جو سورت العصر پر مشتمل ہے اس میں صرف ایک لفظ آیا تھا الزین آ منو یہ ایک عنوان ہے جامع عنوان گویا کہ نجات کی شرط عمل نوازی میں فوج و فلاح میں سے پہلی لازمی شے وہ ایمان درس دوم جو آیت البر پر مشتمل تھا اس میں گویا کہ نیکی کی شرط لازمی ایمان لیکن وہاں ایمان کی پانچ تفصیلات آ گئیں ایمانیات خمسہ ولاکن البرمن عامن بلاہ ول یوم آخر ول ملائکت ول کتاب اس کے بعد تیسرے چوتھے اور پانچویں درس میں لفظ ایمان کہیں نہیں آیا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو ہمارا تیسرا درس ہے اس میں لفظ ایمان کہیں نہیں آیا سورہ حامی مسجدہ کی آیات تیس تا پینتیس میں کہیں در... لفظ ایمان اصطلاح وارد نہیں ہوا پھر سورہ فاتحہ جو پانچواں درس تھا اور مباحث ایمانی میں پہلا درس تھا اس میں بھی لفظ ایمان کہیں نہیں آیا البتہ یہ کہ لفظ نہیں آیا اصطلاح نہیں آئی ایمانی مباحث آئے ہیں چنانچہ یاد کر لیجئے کہ سورہ لقمان کے دوسرے رقو میں اللہ تعالی کا شکر التزام شکر حکمت کا نتیجہ اول بلقدات نا لکمان الحکمت انشک اللہ پھر یہ کہ اسی کا جو لازمی تقاضا ہے یا بلیا لاش تشرک بلّ التظام شکر یہ مثبت شہ ہے اور اجتناب ان شرک یہ منفیش ہے ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو گویا کہ ایمان باللہ کا تسکرہ موجود ہے پھر یہ کہ اعمال انسانی کے بارے میں تذکرہ تھا انتکو مستان وفی وفی یا بنیا اندہا ان تک و مسقال حبت ان فی خرد الفتق انفی سخرت ان آف اس سماوات یا رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو اور بدی چاہے رائی کے دانے کے ہم وزن ہو پھر کہیں ہو آسمانوں میں زمین میں فضا کی پہنائیوں میں زمین کے پیٹ میں پہاڑ کی کھو میں اللہ لے آئے گا گویا کہ ایج جو اصل اساس ہے ایمان بالآخرہ کی اس کا تذکرہ بھی موجود ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا لفظ ایمان نہیں آیا چوتھے سبق میں جو سورہ حامی مستحدہ کی آیات پر مشتمل تھا اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا آیت تیس تا ایک سات آیات پر مشتمل لفظ ایمان نہیں ہے لیکن ایمان کا لب لباب ان لذیل قالوا ربنا الگا ہو سب اللہ کی ربوبیت پر یقین اور اس پر دل کا ٹھک جانا اور ربوبیت میں دونوں چیزیں شامل ہیں اللہ کا مالک اور آقا ہونا اور اللہ کا پالن ہار اور پرور نگار ہونا اسی طرح آخرت کے بارے میں تذکرہ موجود ہے وفیل آخرہ ولکم فیحا ماتشتہی انف انفسکم ولکم فیح ماتون خاص طور پر جو جنت کی نعمتیں ان کا تذکرہ موجود تو گویا کہ ان دونوں مقامات پر ایمان باللہ کا تذکرہ بھی ہے ایمان بل کا بھی لیکن لفظ ایمان نہیں آیا پھر اس کے بعد جب ہم نے حصہ دوم کا آغاز کیا سورہ فاتحہ میں بھی لفظ ایمان کہیں نہیں لیکن ایمان توحید نظری اور فکری اور توحید عملی دونوں کا وہاں پوری وضاحت کے ساتھ تسکرہ موجود ہے اللہ اسی کے لیے حمد ہے وہ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے مالک ہے رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک یہاں آخرت کا ایمان کا تذکرہ بھی ہے لیکن خاص طور پر توحید کے اعتبار سے کہ اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہوگا شفاعت باطلہ کی نفی شفاعت باطلہ کی نفی یہ ایمان ہے نظری اور علم ایمان اور عملی ایمان عیا کا نامدویا کا یہ توحید عملی ہے توحید فی العبادہ اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہ گویا کہ توحید نظری اور توحید عملی دونوں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد احتیاط جو ہے سامنے آئی ہے کہ ہدایت عملی کی ضرورت انسان کو ہے کیا کریں کیا نہ کریں کدھر جائیں کدھر نہ جائیں کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے نام مرادی دل بہت گھبرائے ہیں قدم قدم پر دو راہے ہیں تراہے ہیں چوراہے ہیں کہیں غلط مڑ گئے تو یک لحظہ غافل گشتم اور ستسالر دور شد لہذا ہمیں ضرورت ہے ہدایت عملی کی ایک دن المستقیم سیدھا راستہ دکھا اور میں ارض کر چکا ہوں کہ اس میں در حقیقت ایمان بالرسالت کا تذکرہ ہو رہا اس لیے کہ یہ ہدایت عملی رسالت کے ذریعے ملے گی اب جو ہم پہنچے ہیں یہ جو دوسرا درس ہے حصہ دوم کا اس میں نوٹ کیجیے کہ اس کا اصل موضوع ہے ایمان کی ماہیت و حقیقت اور ایمان کیسے تدریجاً وجود میں آتا ہے ایمان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں ایمان اگر اقتصابن حاصل کیا جائے تو اس کے مراحل کیا ہے یہ گویا کہ فلسفیانہ موضوع ہے حکمت قرانی کے اہم مباحث پر مشتمل ہے اس اعتبار سے میں پھر ایک نظر باد گش ڈالنا چاہتا ہوں کہ حکمت قرآن کا نقطۂ آغاز ہمارے اس منتخب نصاب میں درس سالس سے ہوا تھا حضرت لکمان کے تذکرے میں بلاقدات اینا لکمان الحکمت انشق اللہ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ حکمت اور فلسفے میں فرق کیا ہے فلسفہ خالصتاً عقل اور منطق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے جبکہ حکمت حکمت کے دو اجزائے ترکیبی ہیں ایک فطرت سلیمہ ایک عقل سلیم بدی فطرت کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسانی فطرت کے اندر موجود ہے آج میں جب اپنے کچھ پرانے نوٹس دیکھ رہا تھا تو ایک بہت عمدہ جملہ جو ہے وہ میرے پڑھنے میں آیا ہے وہ میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں بریڈلے ایک بہت بڑے فلسفی ہے اسی صدی کے اور ان کی ایک بڑی مارکت الارا کتاب ہے اپئرنس اینڈ ریالٹی اس کا ایک جملہ ہے فلوسفی از دی نیم آف فائنڈنگ بیڈ ریزنس فار فلسفہ نام ہے ان چیزوں کے لیے بری دلیلیں تلاش کرنے کا جنہیں ہم اپنی فطرت کی بنیاد پر مانتے ہیں بعض حقائق ہماری فطرت میں ہے واٹ وی جو ہماری فطرت میں ہے ہماری طبیعت کے اندر جو چیز جو حقائق جو ہے مزمر ہیں اب ان کے لیے دلیلیں جب تلاش کرنی شروع کرتا ہے انسان تو فلسفہ وجود میں آتا ہے وہ لیکن دلیلیں وہ در حقیقت بیڈ ویزن ہے اس لیے کہ وہ حقائق اتنے لطیف ہیں اتنے ماورائی ہیں کہ ان کے لیے عقل و منطق کی ترازو کافی نہیں ہے جیسے کہ سنار کی اگر کوئی ترازو ہوتی ہے تو اس میں وہ ماشے تولے رتیاں تولی جاتی ہیں تنوں کا وزن نہیں تولا جا سکتا تو انسانی عقل و منطق جو ہے وہ اس سنار کی ترازو کے مانند ہے اور یہ جو حقائق ماورائی جن سے ایمان بحث کرتا ہے حقائق ہے کونی حقیقت یہ تو اتنے بڑے عظیم حقائق ہیں ماورائی ما حقائق ہے کہ یہ عقل و منطق کی نیزان میں تولے نہیں جا سکتے تو بڑا پیارا جملہ ہے یہ یاد رکھنے کے قابل ہے فلاسفی از دی نیم آف فائنڈنگ بیڈ ریزنس فار وٹ وی بلیو آن انسٹنگس تو واقعہ یہ ہے کہ حکمت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے ایک بدیہیات ہی فطرت جو کہ انسان کی فطرت میں موجود ہے البتہ پھر عقل و منطق کا استعمال بھی ہے اس کا پہلا نتیجہ جو ہم نے دیکھا تھا درس سالس میں اللہ کا شکر یہ پہچان لینا کہ من میں حقیقی اللہ ہے یہ پہچان لینا کہ وہ اپنی ذات میں واحد ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں لا تشرق باللہ ان حقائق کا ادراک یہ گویا کے حکمت کا نقطہ آغاز ہے دوسرے یہ کہ انسان کی فطرت کے اندر ہی نیکی اور بدی کی تمیز بھی موجود ہے خیر خیر ہے شر شر ہے خیر معروف ہے شر منکر ہے خیر انسان کی فطرت کے لیے پسندیدہ شے ہے اور, اور شر جو ہے وہ اس کے لیے ناپسندیدہ شہ ہے چاہے مجبوراً انسان اس کا ارتکاب کر رہا ہو لیکن حقیقتاً طبیعت عبا کرتی ہے اور اس کا ضمیر اس وقت بھی اس کو ٹوکتا ہے ملامت کرتا ہے یہ گویا کے حکمت قرآنی جو ہے اس کا نقطۂ آغاز ہے یہی بات آگے بڑھ کر سورہ فاتحہ ہمیں سامنے آئی وہ سلیم الفطرت لوگ وہ صحیح العقل لوگ جو ان حقائق تک پہنچ جاتے ہیں اب کس کا تو گویا کہ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک الدین یاک نعبد و یاک کنس میں یس کر چکا ہوں کہ جذبہ عبادت بھی در حقیقت جذبہ تشکر ہی کا منطقی نتیجہ شکر کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ بھی کوئی جوابی بھلائی کیجیے اس کے ساتھ ہلدا لحسان اللہ رحسان لیکن یہ کہ اگر وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر ہی نہیں سکتے کوئی خدمت اس کی بجا لا ہی نہیں سکتے تو کیا کریں گے سوا اس کے اس کی بدہ کریں اس کے گنگائیں اس کی تعریفیں کریں اس کی صنا کریں اس کے ہمت کے ترانے علاپیں اس کے سامنے روکو کریں سجدہ کریں دنڈوت کریں قنوت کریں یہ ہوگا اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو گویا کے سورہ فاتحہ میں وہ سب کچھ آ گیا جہاں تک کہ فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں اقل سلیم انسان کو پہنچا دیتی ہے. الحمد رب حرب العالمین اور الرحیم مالک یوم الدین نعبد و ایاک کا نسطی عہدین المستقیم اب یہاں سے در حقیقت ایمان بالرسالت رسالت کا لفظ نہیں آیا یہاں لیکن اس کی ضرورت اس کی احتیاط کا تصور سامنے آ گیا اب اس رکو میں در حقیقت پہلی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ ایمان بر رسالت کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر آئے گا یہ تدریجن ارتقاء ہو رہا اس مضمون کا ربنا اننا سمے نام مناد لیبا بننا رب بنا فخر ربنا زنو لنا و کفر انا سید آتنا و توفنا مہا لبرات رب بنا و آت نام لا رسول کا و لا تخنا کا لا اس طرح تقریباً جو ہے یہ حکمت قرانی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اب ایک بات نوٹ کر لیجیے یہ بھی ابھی ہمارا دوسرا جو مضمون ہے کہ موضوع کیا ہے ان آیات کا اس درس کا اسی کی مزید وضاحت ہے کہ ایمان کے کی دو قسمیں اپنے ذہن میں لے آئیے ایک ایمان تقلیدی ہوتا ہے اور غیر شعوری ہوتا ہے ایک شخص مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا لہذا مسلمان ہے مانتا ہے بچپن سے اس نے نام سیکھ لیں اللہ رسول قرآن جبرعیل جنت ودخ بس مانتا ہے وہ اس لیے نہیں مانتا کہ اس نے سوچ سمجھ کر ان باتوں کو مانا ہے اس نے خود ان تک کوئی غور و فکر کے نتیجے میں رسائی حاصل نہیں کی تکلید اور یہ کہ یہ پھر غیر شعوری ہوگا اس میں شعور کو دخل نہیں ہے شعوری شے تو وہ ہوتی ہے کہ جو انسان سمرا کبرا جوڑ کر کوئی مقدمات منطقی قائم کر کے نتیجہ نکالتا ہے تو تقلیدی اور غیر شعوری ایمان اور ایک ہے اقتصابی اور شعوری ایمان کوئی شخص غور و فکر کرے یہ کائنات کیا ہے اس کے اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے یہ کدھر جا رہی ہے میں کون ہوں کہاں سے آ گیا ہوں بولڈ فرام دی بلو میں کہاں سے آیا ہوں اور میری زندگی جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے کیا موت جو ہے بس خاتمہ ہے میرے وجود کا is death the end of my existence یا یہ کہ موت کے پرے بھی میرا کوئی وجود ہے اس کا کوئی تسلسل ہے ہے تو کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے کیا کروں کیا نہ کروں where to find the guidance آیا صرف میری جو میرے جو ہوا سے خمسہ ہیں ان سے جو معلومات حاصل ہوتے ہیں اور پھر میں جو اپنی عقل کا چورا کبرا اور اس کے اوپر اضافہ کر کے نتائی نکالتا ہوں کیا بس صرف یہی سورسز آف نالج ہے کیا یہی علم ہے انسان کا یا اس کے سوا بھی کوئی سورس آف نالج ہے کوئی اور ماخذ ہے علم کا اب یہ مسائل ہے انسان غور کرتا ہے فکر کرتا ہے سوچتا ہے تفکر سے تدبر سے اس سے انسان تدریجاً پہنچتا ہے کچھ حقائق تک بشرطے کے فطرت صحیح ہو فطرت رخ مین کرتی ہے عقل قدم با قدم آگے بڑھاتی ہے اگر فطرت مست ہو چکی ہو عقل پر خواہشات کے جذبات کے شہوات کے تعصبات کے پردے پڑ گئے ہو تو عقل تو کرائے کا وکیل ہے وہ پھر آپ کی غلط جو روش ہے اس کے لیے دلائی فراب کر دے گی لیکن فطرت کا صحت پر قائم رہنا یہ شرط اول ہے پولوٹیڈ نہ ہو نیچر پرورٹیڈ نہ ہو نیچر مس نہ ہوئی ہو آلودہ نہ ہوئی ہو اس پر خواہشات شہوات جذبات کے پردے نہ پڑ گئے ہوں اس پر تعصبات کی پٹیاں نہ بند گئی ہوں اگر یہ شرط پوری ہو تو پھر یہ ہے کہ اقلے انسانی وہ اب آگے چلے گی قدم قدم سیدھی ڈائریکشن میں جائے گی اور وہ انسان کو تدریجن جہاں پہنچائے گی اس کا درجہ بدرجہ ذکر ہے کہ جو اس رقو میں سامنے آیا ہے تو یہ جو میں نے ارض کیا ہے دو, ف... دو آپ نے قسم ایمان کی اپنے ذہن میں کریں گے تب اس مقام کو سمجھیں گے ایک تقلیدی اور غیر شعوری ایمان ہے ایک اقتصابی اور شعوری ایمان ہے البتہ اس میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے اس کو نوٹ کر لیجئے جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ہے کوالٹی ایک ہے کوانٹیٹی ایک ہے کمیت ایک ہے کسی شے کی کیفیت کیفیت میں تو ظاہر بات ہے کہ اقتصابی ایمان بلند و بالا ہوگا یہی صدیقین کا ایمان ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضرت لکمان کون تھے صدیق اس لیے کہ کسی نبی کی دعوت ان کے سامنے آتی تو فوراً بھاگ کر قبول کرتے کہ نہ کرتے اس لیے کہ ان کے لیے تو وہ باتیں وہی تھیں جہاں تک کہ خود ان کی عقل نے انہیں پہنچا دیا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا لہذا وہ صدیق تھے نبی سامنے آ جاتے نبی کی دعوت آ جاتی تو وہ صدیق ہو جاتے ورنہ وہ ایک حکیم انسان ہے ایک دانہ انسان ہے ایک صحیح الفطر صحیح القل انسان ہے یہی معاملہ حضرت ابو بکرے صدیق کا ہے کس طرح آپ نے والحانہ تصدیق کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی ہے اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالی کیوں اس لیے کہ خود وہاں پہنچے ہوئے تھے ان حقائق تک وہاں کوئی بات نئی پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی بکر کو وہ باتیں تو ان کے ذہن میں موجود ہیں تصدیق کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب وہ اس ذریعے سے بھی مجھے یہ باتیں معلوم ہو گئی جو ذریعہ وہی کا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے تم عقل سے وہاں تک پہنچے ہو میں بھی پہنچ چکا تھا لیکن مجھے اللہ تعالی نے پسند کر لیا چن لیا إن اللہ استفا ابراہیم عمران علومین یہ استفا جسے چن لیا اللہ نے اور وہی کے دروازے کھول دیے پردے اٹھا دیے خطاب ہوا وہ نبی ہو گیا اور جو شخص وہاں پر کھڑا ہوا تھا اس نے فورن تصدیق کی وہ صدیق ہو گئی تو اس اعتبار سے اقتصادی ایمان بالا تر ہے برتر ہے عظیم تر ہے وہ گویا کے افضل ہے اس تقلیدی ایمان سے لیکن یہ لیکن ہے بہت ضروری جہاں تک کوانٹیٹیٹو ایلیمنٹ کا تعلق ہے ایمان کی گہرائی گرائی شدت اور حدت یہ دو الفاظ کا میں نے آج نئے ایڈ کیے ایمان کی گہرائی اور گیرائی اور ایمان کی شدت اور حدت فیصلہ کن شہ جو ہے انسان کے عمل پر وہ یہ ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ تقلیدی ایمان بھی اسی مقام پر پہنچ جائے کوانٹیٹیٹو بات علیحدہ ہے کوالیٹیو علیحدہ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سونا چاندی سے افضل ہے لیکن ایک ٹن چاندی وہ ایک پاؤنڈ سونے سے شاید زیادہ قیمتی ہو جائے گی وہ معاملہ اور ہے وہ قیمتی کا معاملہ ہے اور وہ ہے افضلیت کا معاملہ کوالیٹیٹولی اقتصادی ایمان افضل ہے تقلیدی ایمان سے لیکن کوانٹیٹیٹولی ہو سکتا ہے کہ ایمان کی گہرائی اور گرائی اور اس کی شدت و حدت جو ہے وہ اس کے اعتبار سے یہ تقلیدی ایمان بڑھ بہ جائے بہت سے لوگوں کے اقتصادی ایمان سے ان دونوں چیزوں کو علیحدہ رکھیے کہ یہ در حقیقت ایک کوانٹیٹیٹو معاملہ ہے اور ایک کوالٹیٹو معاملہ ہے اب آئیے تیسری بات جو ہے بلکہ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے اسی میں حضرت شیخ ال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے یہ جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے شیخ الہن کے نام سے جو معن ہے اس کے بارے میں سب کو معلوم ہوگا کہ ترجمہ تو پورے قرآن کا حضرت شیخ ال کا ہے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ لیکن پہلے پانچ پاروں کے تفسیری حواشی بھی شیخ الہند کے باقی پچیس پاروں کے تفسیری حواشی جو ہے وہ حضرت شیخ الہند کے نہیں ہے بلکہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہرحال یہ چونکہ مقام سورہ عالیہ عمران کے اختتام کا ہے میں نے اس لیے اس کی وضاحت کی ہے تو یہاں جو بات آئی ہے وہ شیخ الہند کی ہے رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہاں اصطلاح استعمال کی ہے ایمان عقلی ایمان سمعی عقل کے ذریعے سے انسان اللہ کے اللہ کے ایمان اور آخرت کے ایمان تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ایمان سمیع ہے جس سے تصدیق ہوتی ہے وہی بات جو میں نے ارض کی ہے صدیقین کا ایمان اور ایک حکیم اور دانہ انسان کا جو کہ صحیح الفطرت اور سلیم العقل ہے اس کا ایمان اس کے دو مراحل تو یہ اصطلاح بھی نوٹ کر لیجئے ایمان عقلی جس میں ایمان باللہ ایمان بلآخرہ دونوں شامل ہیں پھر ایمان سملی ہے رسول جب انہی باتوں کی دعوت دیتا ہے اور توثیق کرتا ہے کہ تم اپنی فطرت اور عقل کی رہنمائی میں جن باتوں کو سمجھ رہے ہو وہی حق ہے یہ گویا کہ اس کی توثیق ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ایمان سملی بن جاتا ہے ایمان